راجرانی اسلام آج کے سدرس میں سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفا صلی اللہ علیہ واب ہی وسلّہ تسلیون تصیرن تصویر کی سیرت مبارک کے بارے میں کچھ باتیں آج سب سے پہلی بات تو یہ تصور بھگوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کی سیرت طیبہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک ایسی شان ہے کہ ساری زندگی ہوئی انسان اگر اس کو بیان کرنے کے لیے اپنی پوری سایوج و جوہد کرے تو وہ زبانیں گم ہو جائیں گی قلم ٹوٹ جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو بیان نہیں ہو سکتی ہم مسلمانوں کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر پر مبوز جتنے نبی بھیجے جتنے رسول آئے جن کی صحیح تعداد علم تو اللہ کو ہے عام روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھی جگہ جن میں تین سو تیرہ رسول آئے اور ان تین سو تیرہ رسولوں میں سے پھر پانچ قلع ازمسل آئے اور ان پانچ میں سے بھی پھر سب کے سردار جو ہیں وہ پانچ امر غسل سہی ہے نا وہرے صلی اللہ علیہ وسلم کی و مبارک اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہ یعنی آپ کی ولادت سے قبل آپ کی ولادت مبارکہ کے آوان آپ کی ولادت سے پہلے کے علامات آپ کی ولادت سے قبل کے مبشرات آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کے حالات آپ کا رضا آپ کا بچپن پھر آپ کی جوانی پھر آپ کے ازواج متحرات سے نکاح پھر حضور صلی اللہ علیہ وے ست قرآن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و کی مکی زندگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو پھر موجزات کے اقسام کے موجزات ثماوی موجزات عرضی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات جن کا تعلق جسد رسول سے ہے جسم رسول سے ہے اسم رسول سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے دین کی آفاکیت آپ کی کتاب کی عالمگیریت آپ کا پورے انسد جن کے لیے سراپا رحمت آپ کا دور بشارت آپ کا دور نژارت آپ کا دور اسفار خارجی زندگی آپ کی داخلی زندگی آپ کے معاملات آپ کا برتاؤ غلاموں کے ساتھ کون سا پہلو ہے جس پہ آدمی کوئی محرخ کوئی صاحب قلم کوئی استاذ کوئی مدرس میرا تو ایمان ہے کہ اگر ساری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت پاک پہ لکھنا شروع کر دیں تو ہماری اپنے اقول ہمارے اپنی جد و جہد ہماری سائی ہماری ہمتیں ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی لیکن سیرت پاک کے پہلو ہم کسی طرح سر انجام پورے نہیں کر سکیں صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات پہ آپ غور کریں تاریخ عالم پہ نظر ڈالیں کتب سیر پہ نظر ڈالیں جس انداز میں میرے آقا سرکار دو عالم حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہے اور کسی اللہ کے نبی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اعلان کرتے جائیں اللہ نے قرآن میں تو صرف عیسا علیہ السلام کا ذکر فرما دیا نا چونکہ آپ سے زمانہ قریب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا کہ وہ مبشرم بے رسولی یاتیم امباد ہو احمد لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب تورات میں انجیل میں زبور میں ہر کتاب میں نعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اتنا بڑا اہتمام حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے اللہ کو تو علم تھا اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سلین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے اور اللہ کا تو علم کامل ہے اللہ تو عالم ماکان وبا کون ہے لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی جتنی عظمت ہوگی اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا کہ تمام اللہ کے نبی برحق تمام اللہ کے رسول برحق لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو یہ عہد لیا ہو یہ میساک لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے تم حضور کی نصرت کرو گے یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت میں بات نہیں ملتی یہ شان ملی تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ کہ ابھی حضور آئے نہیں ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الس تمہیں رب بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سم نے کہا کہ نہیں آپ میرے رب ہیں تو جب اقرار ہے اسی طرح اللہ نے اللہ لما من وحقمت سم مصدق لما یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد لے تمام انبیاء سے بھی لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے میرا ایک شان والا پیغمبر پیغمبرا اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ تاریخ انسانیت پہ تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں ایسا واقعہ کبھی نہیں ملتا یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے تشریف لائے کچھ لوگ ایمان لے آئے کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا کچھ لوگوں نے تصدیق کی کچھ لوگوں نے تقزیف کی لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نہیں ہوئی پیدائش نہیں ہوئی نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اس وقت تباہ بھی میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کو تو میں سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا جائے یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہو اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں تو یمن ہوں اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا فرما دیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا اور میں آپ کا وزیر بنوں گا میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا حالانکہ وہ بادشاہ ہے یمن کا بادشاہ تباہ بیا جو ہے یہ توبا جو تھے یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے کیسر روم کے بادشاہوں کا لکب تھا کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا اسی طرح فرائنا مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا تو نجاشی ہبیشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا تو بھی جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لکب تھا وہ تبال اکبر تب بالکل تب بالکل اس طرح پکارے جاتے تھے تو اس نے کہا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا آپ کا وزیر بنوں گا آپ پہ ایمان لاؤں اور اگر میں پہلے مر گیا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 اللہ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بیدور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی جن کا ذکر تو انجیل میں بھی موجود ہے اور اسی طرح یعنی تو میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ مولت ہو بھی مکہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بفضد ولا غلید ولا سخاب فی الاسواق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 اب یہ عبد المطلف جو ہے اب تو عبد المطلف کے نام سے معروف ہو گیا نا شہباد و نام ہی ختم ہو گیا یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کے کائنات نے اپنے آنے والے نبی اپنے پاک پیغمبر خاتم المبیا ابل امام المبیا ابل کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی ہے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 پتر ہے کو بڑی تڑپ تھی کس ہم زمین دے اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے ایک رات عبد المطلف سوتے ہوئے رات کو سوئے ہوئے ہیں نیند ہے نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ کہ طیبہ کو کھو دو سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر فر کہ مضمونا کو کھو دو پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے مضمونا کیا ہے تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ بر کہ برہ کو کھو دو اب وہ سمجھ نہیں رہے ہیں عبد یہ کیا, کیا خواب ہے ایک تو دم مجھے خواب آ رہے ہیں ہر رات خواب نظر آ رہا ہے اور خواب ای ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھو دو کبھی آتا ہے برہ کو کھو دو کبھی آتا ہے تیبہ کھو دو کبھی آتا ہے مجموعہ کھو دو یہ بات کیا ہے چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ فر زمزم زمزم کھو دو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 کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ او فر بین فرس و دمن اور ان نقرت الغراب ال آسم ان النملہ وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم لیکن بینا رفسن ود دم کہتے ہیں خون اور رفظ کہتے ہیں گوبر یہ کہ آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے تو مم بین فرسن ود امن لبن خالصا کہ ادھر فضرا ہے در خون ہے درمیان میں دودھ کی نہر ہے اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتی ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتی ہیں سائغن سا اللہ کی رحمت ہے تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا ایک طرف خون ہوگا اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب ال غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو یعنی ہو کوا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 بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے دبے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے وہ بھی اللہ کے رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ روزانہ دنبے دبے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائے تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا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 بھئی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ یہ ناممکن ہے حتٰ کہ وہ جناب کتال پر بھی تیار ہو گئے لیکن عبد مطلب المختلف نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو میں جب تک کھدائی کرتا رہوں اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے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 اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے ابد الزا عبد اللہ عبد المنات عبد المسیح اور کہا ابد اللہ یعنی اس نام کا جو چنا ہے کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ ہے اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں لیکن وہ نام رکھیں عبد اللہ کیوں کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ یہ میرے مدنی کا باپ بنے اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو یہ اللہ کا نظام تھا نا بھائی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا ہم نے تو نام نہیں رکھا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 اپنے کاہن کے پاس جو کاب شریف میں رہتا تھا ان کا کاہن اس اس کے پاس ہے اس نے کہا میں نے تو تھی کہ بیٹے کو کرنا ہے لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں دس میرے بیٹے گیا رہا ہیں لہذا تم اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا وہ ازلام ڈالتے تھے ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا کوا نکل آیا اب جب انہوں نے ڈالا تو کوا نکل آیا عبداللہ کا اور عبد المطلف کہتی ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کہ کسی بچے کا کوڑا نکلا لیکن عبداللہ کا نہ نکلے کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا لیکن کوا عبداللہ کا نکلا عبد المطلف نے کہا کہ پھر ذرا ڈالو پھر قرآن دادی کی گئی پھر قورا عبداللہ کا نکلایا عبد المطلف نے کہا پھر کوا ڈالو پھر کوا ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا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 مشرقی مکہ کے یہ بڑے بڑے جو تھے سارے فرقہ کے پاس آئے اسے حکایت سنائی گئی اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے اس نے کہا دس اونٹ اس نے کہا اچھا ایسا ایک طرف رکھو دس اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ اللہ کے نام اگر کوا نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ تو بے کر دو عبداللہ اللہ کو چھوڑ دیت ادا ہو گئی تمہاری منت پوری ہو گئی اور اگر نکل آئے کا تو پھر دس اونٹ اور بڑھاؤ تو عبد الگ پھر کابے آ کے آگے اس کا ہنسا اب اس نے جناب پھر کو اندازی کی ایک طرف دس اونٹ ہے ایک طرف عبداللہ پھر عبداللہ کا کا کوڑا آیا پھر بیس ہو گیا پھر عبداللہ کا کوڑا نکل آیا بڑھتے بڑھتے سو اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا کوڑا نکلا اسی لیے حضور نے فرمایا انا انا ابن البی کہ میں دو زبی کا بیٹا ہوں کہ میرا ابا اسماعیل بھی ضبی اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی زبی اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا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 آمنا بن دبا بناپتے بناف پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا بلدی اسماعیل میں اور بی بی آمنا کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے حضور کے اخبار جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینہ بھی انتظام کیا جا رہا ہے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 تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے لگا دلو نہیں اللہ بے ہی مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں جلدی سے مجھے لے چلو وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح عبد المطلب آگے کھڑے ہیں وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا یہ آج کیسے نکلا ہے تو نے کہا کہ جی آپ کے انہوں نے کہا عبد المطلف زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو مجھے دکھلا دو عبد المطلف نے کہا رام فرما ابھی لاتا ہوں میرے پاس نہیں میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا تو عبد المطلف جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے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 تاریخ کہتی ہے کتابیں کہتے ہیں یہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی یوہادی الامہ ولد نبی یوہادی الامہ کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا اور انتقلت النبوت من ولد اسرائیل انتقلت النبوت من ولد اسرائیل کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں حضور صلی اللہ علیہ واساب ہی وسلم تسلیم کثیرن کسی کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے یہ سارے انتظامات یعنی ملادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں